کہ معاملے کو کون کو دیکھنے لگے خدا کی نسبت سے تو پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ جہاں انہوں نے غلام کھڑا کر رکھا تھا وہیں اپنے آپ کو بھی کھڑا ہوا پایا انہوں نے کیونکہ خدا کی نسبت سے میرے اور آپ میں کوئی فرق نہیں وزیراعظم میں اور ایک معمولی آدمی میں کوئی فرق نہیں خدا کی نسبت سے سب برابر ہو جاتے ہیں کیونکہ خدا کی نسبت سے سب کمزور ہیں سب حقیر ہیں سب عاجز ہیں تو جب تک خدا کو چھوڑ کر سوچ رہے تھے اس وقت تک فرق دکھائی پڑ رہا تھا یعنی خدا کو چھوڑ کر جب تک سوچ رہے تھے تو فرق دکھائی پڑ رہا تھا یعنی ایک طرف کمزوری تھی دوسری طرف مضبوطی تھی ایک طرف طاقت تھی ایک طرف بے طاقتی تھی ایک طرف واقعی تھی دوسری طرف غلامی تھی یہ فرق لیکن جیسے ہی ایسا ہوا کہ خدا کا استحضار ہوا خدا کا تصور سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ یہ فرق تو موجود ہی نہیں ہے کیونکہ خدا کے سے کوئی فرق نہیں ہے تو جہاں انہوں نے غلام کو کھڑا کر رکھا تھا پہلے محسوس ہم بھی وہیں کھڑے ہیں تو اس کے بعد تو یہ ہونا تھا کہ گر گر پڑے سے گر پڑے گر پڑے تو جو ایمان صحابہ والا ایمان تھا صحابہ والا ایمان جو تھا وہ اسی طرح سے آدمی کو ایک اور آدمی بنا دیتا ہے بالکل ایک دوسرا آدمی بنا دیتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو پردہ اٹھنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یعنی کافر خدا کو اٹھ وقت دیکھے گا جب پردہ ہٹا دیا جائے گا لیکن مثل صحابہ ایمان جو ہوتا ہے اس وقت انسان خدا کو پردہ اٹھنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے سامنے آنے سے پہلے جہنم کو دیکھ لیتے ہیں کفار و مشرقین بھی جہنم کو دیکھیں گے لیکن کب جب اس کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کے سامنے کر دی جائے گی لیکن مثل صحابہ ایمان وہ ہے کہ ابھی جہنم کے شعلے ہمارے سامنے نہیں لائے گئے ہیں اس وقت وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اپنی گفتگو میں تقریروں میں کہ اسلام اور غیر اسلام کا فخر فرق ایک لفظ میں یہ ہے مومن مومن اور غیر مومن کا فرق ایک لفظ میں یہ ہے کہ جو کچھ غیر مومن پر آخرت میں گزرتا ہے جو کچھ غیر مومن پر آخرت میں گزرنے والا ہے وہی مومن پر دنیا میں گزر جاتا ہے آخرت میں تمام غیر مومن ڈھپ پڑیں گے خدا کے آگے ان کی بولتی بند ہو جائے گی وہ ڈھ پڑیں گے یہی عالم مومن کا دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ ڈھپ پڑتا ہے خدا کیا گیا جیسا کہ اب بھی میں نے کیا کہ ہاتھ سے کوڑا گر پڑا لوگوں کے کوڑے آخرت میں گریں گے لوگوں کے کوڑے آخرت میں گریں گے مومن کو دنیا میں گر جاتا ہے لوگوں کی زبانیں آخرت میں بند ہوں گی مومن کی زبان دنیا ہی بند ہو جاتی ہے لوگوں کی سرکشی آخرت میں ختم ہوگی مومن کی سرکشی اس دنیا میں ختم ہو جاتی ہے یہ فرق ہے مومن کا اور غیر مومن کا اور اسی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسل صحابہ ایمان کیا چیز ہے مسل صحابہ ایمان کیا چیز ہے تو یعنی مجرس پر ایمان کو پانا اور محض روایتی طور پر ایمان کو پانا دونوں میں اتنا زیادہ فرق ہے اتنا زیادہ فرق ہے کہ اس کو لفظوں بیان نہیں کیا ایمان ڈسکوری ہو جو ایمان معرفت ہو جو ایمان خدا کو دیکھنے سے پہلے دیکھ لینا ہو وہ ایمان اور ہوتا ہے اور وہ ایمان اور ہوتا ہے اس ایمان سے نہیں مصر صحابہ ایمان سے کیسے افراد پیدا ہوتے ہیں تو تاریخ میں بےشمار مثالیں ہیں میں اس وقت چند چند واقعات کی طرف اشر کرنا چاہتا ہوں اس کی وضاحت کے لیے یہ حیات الصاحبہ ہے بڑی ہی عمدہ کتاب ہے یہ ماشاءاللہ اللہ اسی سے میں چند چیزیں آپ کو سمجھتا ہوں آپ میں اس ہر شخص کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے یہ واقعات یوں تو بکھرے ہوئے کتابوں میں موجود ہیں اور تفسیری مطالعہ کرنے والے کے سامنے آتے ہیں لیکن اس کے مصنف نے یہ کیا ہے کہ لمبی محنت کے بعد ان بکھرے ہوئے واقعات کو ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے ان قیمتی واقعات تو میں اس میں بے شمار واقعات ہیں میں چند واقعات صرف اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نسل صحابہ ایمان کیا چیز ہے یہ جو فرمایا فی نام بے مسل ما امن تم بے فقت یعنی خدا کو جو مطلوب ہے مثل صاحبہ ایمان جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ایک ایمان ہے مثل یہود ایک ایمان ہے مثل صحابہ شروع میں بات آ چکی ہے کہ ایک ایمان ہے مثل یہود ایک ایمان ہے مثل صحابہ مثل یہود ایمان کیا ہے آزم اور اکابر کے سطح پر ایمان لامے عظمتوں کے سطح پر ایمان کو پہچاننا اب مثل صحابہ ایمان کیا ہے مجرد سطح پر ایمان لانا جہاں عظمتیں نہ ہوں جہاں تاریخ کی بڑائیاں نہ ہوں جہاں پہاڑ نہ کوئی کھڑا ہو گیا ہو اس کو منوانے کے لیے اس وقت مجرد سطح پر پہچان لینے کے نام ایمان جو ہے وہی مصر صحابہ ایمان ہے وہ نہ سارے یہود مومن تھے کوئی مومن یہود ایسا نہیں تھا جو کافر تھا اس معنوں میں جس معنوں میں کہ ہم لفظ انکار بولتے ہیں کوئی بھی یہودی ایسا نہیں تھا مدینے میں یا خیبر میں جو خدا کا منکر ہو جو رسالت کا منکر ہو جو آسمانی ہدایت کا منکر ہو ایسا کوئی عہدے نہیں پایا جائے گا سب قسم مومن تھے لیکن ایک ہے ایمان مصر یہود ایک ہے ایمان مصر صحابہ مصر یہود ایمان کیا ہے عظم اور اکابر کے سطح پر ماننا۔ بڑے بڑے ان کی حیثیتیں بن چکی ہیں جو مسلم شخصیتیں بن چکی ہیں ان کی سطح پر ان سے منسوب کر کے ان سے اپنے کو وابستہ کر کے سمجھنا کہ ہم بھی مومن ہیں اور ایک ہے اپنے اپنے ذاتی معرفت سے چیز کو پانا ذاتی دریافت کے طور پر پانا دوسری چیز دونوں میں فرق ہے دونوں تو یہ جو مصر صحابہ ایمان ہے اس سے جو زندگیاں بنتی ہیں وہ بالکل ہی دوسری زندگیاں ہوتی ہیں یعنی ان کا ان کا کوئی مقابلے نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تاریخ کو ہیں مصر صحابہ ایمان جو ہے جس طرح کے افراد جمع ہوتے ہیں تو وہی تاریخ بناتے ہیں تاریخ بناتے ہیں، تاریخ کو نہیں حرکت دیتے دیکھیے واقعہ ہے یہ کہ حضرت عمر امر خطاب رضی اللہ عنہ جس زمانے میں خلیفہ تھے آپ معلوم ہے کہ آپ نے شام کا سفر فرمایا تھا جب فلسطین فتح ہوا تھا تو مدینہ سے شام گئے تھے آپ تو آپ شام کا جو سفر تھا وہ اس طرح تھا کہ ایک معمولی اونٹنی ہے جس پر معمولی کپڑے ہیں کوئی نہ سامان نہ کوئی سیکورٹی گارڈ نہ کوئی فوج ایک معمولی خادم اور آپ اور ایک اونٹ یعنی ایک اونٹ تھا اور دو آدمی چنانچہ اس اونٹ پر باری باری بیٹھتے تھے بلکہ ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ تین باریاں مقرر عام طور پر مشہور یہ ہے کہ دو باریاں ایک باری آپ کی ایک بار غلام کی پر میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ تین باریاں مقرر تھیں ایک باری اونٹ کی بھی تھی یہ رسود نے حضرت عمر رضا نے فرمایا کہ اگر ہم مسلسل چڑھتے ہی رہیں تو یہ بیچاری تھک جائے گی اور مر جائے گی تو ایسا کریں کہ ایک مثلاً ایک بل ہم بیٹھیں ایک بل تم بیٹھو اور ایک بل اس کو یوں ہی خالی لے چلے تاکہ اس کو بھی کچھ راحت مل جائے تو تین باریاں مقرر تھیں اس طریقے سے شام پہنچے وہاں جب پہنچے تو روایت میں آتا ہے کہ ایک مقام پر کوئی پانی تھا کوئی نہر تھی تو آپ نے اپنے جرابوں کو اتارا اور کندھے پر رکھ لیا اور اونٹ کی نکیل پر پکڑ کر کے پانی میں داخل ہو گئے تو جو شام کی طرف سے جو مسلمان آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں آپ جن سے ملنے جا رہے ہیں وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں اور اس طریقے سے یہاں چلے آ رہے ہیں آپ آپ کو چاہیے کہ آپ ترکی گھوڑے پر بیٹھیں اور اچھا کپڑا پہنیں تاکہ ان کے ساتھ ان کے پاس جب جائیں تو اسلام کی اسلام کی اسلام کی, اسلام کی عزت کا سوال ہے مسلم آپ کی ذات کا نہیں ہے تو آپ کو وہاں جانا چاہیے ایسی شکل میں کہ اسلام کی عزت برقرار رہے تو سو جواب کیا دیا آپ نے سختی سے آپ نے اس نقطہ نظر کو رد کر دیا کہ اچھا کپڑا پہنیں ترکی گھوڑے بیٹھیں وغیرہ وغیرہ رد کر دیا اور فرمایا ان ناقوم آزن اللہ ابل اسلام خلا نب تقیل بغیر ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم کو اللہ نے اسلام کے ذریعہ عزت دی ہے تو ہم ہرگز اسلام کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے عزت نہیں یہ جملہ آپ سمجھتے ہیں کیا محض عربی کے چد الفاظ ہے یہ ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ آدمی نے اسلام کو ایک عظیم ترین شہ کے طور پر پایا نہ ہو نکل نہیں سکتا یہ جملہ اسلام کو اتنی بڑی عظمت کے طور پر پایا ہو کہ روم اور فارس کے چکاجود عظمتیں حقیر بن جائیں اس کے کیونکہ جہاں جا رہے تھے آپ جانتے ہیں کہ رومی علاقہ تھا وہ اس زبانی کی قدیم شہنشائی تھی ان کے پاس تخت تھے اور شیر جواہر تھے اور عالیشان معلات تھے اور کوٹیاں تھیں وغیرہ وغیرہ تو جب تک وہ اسلام نہ ملا ہو جو اسلام ان سارے ذخائر سے سا بلندر حیثیت اس کے دماغ میں بلندر نہ بن گیا ہو دماغ میں اس وقت تک ممکن نہیں کہ جملہ نکلے کہ ہم کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے تو ہم کسی اور چیز ذریعہ عزت نہیں چاہیں گے نہیں چاہیں گے ایک روایتی ایمان ایک نسلی ایمان ایک تلفظ کلمہ والا ایمان کبھی بھی وہ جملہ نہیں نکال سکتا ہے تو صاحب مصر صاحبہ ایمان کا یہ تھا مصر صاحبہ ایمان یہ تھا کہ تمام دنیا کی جو عظمتیں ہیں مادی ان سے بڑا دکھائی دینے لگے آپ کو اسلام دنیا کی مادی عظمتوں سے بڑا دکھائی دینے لگا اسلام یہ مصر صاحب ہوا. اس طریقے سے ایک واقعہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ مشہور واقعہ ہے کہ رستم نے یعنی ایران کا جو سلار تھا جنگ کے زمانے میں خستم نے دعوت دی کے بات کرنے کے لیے ہاں سردار جو اسلام کا تھا ان کو دعوت دی کے گفتگو کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے چنانچہ تین آدمی باری باری بھیجے گئے تین آدمی باری باری بھیجے گئے تو جب وہاں گئے یہ لوگ تو جس شان سے گئے کہ وہ اتنی عجیب و غریب چیز ہے آپ حضرات نے بارہ تاریخ میں پڑھی ہوگی وہ حضرت ربیع ابن عامر جب گئے تو ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور وہ نیزے کو اور وہاں رستم جو بیٹھا ہوا تھا نہا شاندار پالی بچا ہوا تھا وہاں گدے لگے ہوئے تھے اور ہر قسم کی جو سجاوٹیں دربار کے ہوتی تھیں وہ سب اس نے جمع کر رکھی تھی وہاں اور یہ معمولی کپڑے میں چھوٹی سی گھوڑی اور ایک نیزا کپڑا لپٹا ہوا انہیں وہاں کے لحاظ سے بالکل ہی ایک معمولی انسان کے طور پر داخل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ گھوڑی سے اترو لیکن ان کہا کہ ہم تمہارے بلانے پر ہم آئے ہیں ہم خود سے نہیں آئے ہم نہیں اتریں گے رستم سے پوچھا گیا تو ان کا کہ آنے دو جیسے چاہتے ہیں ویسے آنے دو تو اسی طریقے سے روتتے ہوئے گھوڑے کو اور اس کو اس میں گاڑتے ہوئے اس کے قالین میں میزا گاڑتے ہوئے اور اس کے فرش پہ روتتے ہوئے رستم کے پاس جا ہوئے یہ تینوں صاحبان اسی انداز سے وہاں آئے تو یہ بہت ہی عجیب ہے اس کی تفصیل یہاں پیش کرنا کا نہیں ہے لیکن میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے پہنچاتا ہوں روستم نے پوچھا کہ اس طرح جو تم آئے ہو تو کیوں آئے ہو اس طرح سے انہوں نے جواب دیا على کہ کس چیز نے تم کو ابھارا کس چیز نے کیا چیز وجہ بنی کہ تم اس طریقے سے گھسے چلے آ دربار میں تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے زینت پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے یعنی اس زینت کو جو زینت وہاں بچھا رکھی تھی بیٹھیں گے اس طرح کہ بہت سے واقعات پیش آئے تو درباری جو کا جو اخلاق پیش کیا تھا نظر آتے ہیں عام لوگوں کی نظر میں درباریوں کی نظر میں تو انہوں نے اس کو کچھ حقیقت سمجھا تو رستم نے کہا کہ تمہارا برا ہو رستم نے کہا ان سے اپنے درباریوں سے کہ تمہارا برا ہو کیا تم دیکھتے نہیں ان کو جو میں دیکھ رہا ہوں ان کی ان کے اس کردار کے پیچھے جو معنی عزمت ہے جس نے انہیں مجبور انہوں کی اطاقت ہے کہ وہ متاثر نہ ہو نہ ہو تو کیا آرہ تم وہ چیز نہیں دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے کہ ان کا آدمی آیا ایک آدمی آیا دوسرا آدمی آیا اور بحق کرمان وغذ سے اس چیز کو حقیر سمجھا جس کو ہم عظیم سمجھتے ہیں جس چیزوں میں ہم کھوئے ہوئے ہیں جس جس تاج میں جس جواہرات میں جس, جس جس جس قالین میں جس دربار سجاوٹ میں اس کو کچھ کچھ اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہی اس کی نہیں اس کو حقیر سمجھتا ہے وہ تو اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ جو چیز انہوں نے پائی ہے جو عظیم چیز انہوں نے پائی ہے اس عظیم چیز کے پانے کے بعد یہ اتنے ناقاب تسکیر ہو چکے ہیں کہ آپ انہیں فتح نہیں کر سکتے تو سب بگڑ گئے یعنی ان کے جو دربھائی تھے بگڑ گئے تو اس نے فوراً ہی اپنی بات کو واپس لے لیا تو اس رستم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو لوگ مانوی عظمت کو پالیں ماد کی عظمت ان کے مادی عظمت ان کے یہاں की عظمت کی ان کا نفی ہو جاتی ہے مانوی عظمت کو پانے والے لوگوں کی نظر میں مادی ماد عظمت کی حقیقت نہیں ہوتی کوئی ہوتی. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لشکر نہ لیس فوجوں کے اندر پل پڑے بالکل وہ جو, جو, جو ایمان ملا تھا ان کو وہ ایمان جس کو میں آدمی کو ایک ایسی عظمت دے دیتا ہے جس عظمت کے آگے بقی ہر چیز چھوٹی ہو جائے ہر چیز چھوٹی ہو جائے اسی بنا پر اگر عہدہ چھنا کسی کا تو اس کو برداشت کر لیتا ہے دولت چھن جائے تو برداشت کر لیتا ہے یعنی ایک طرف تو یہ برداشت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی محرومی پیش آئے کہ میری رائے نہ مانی جائے میں کہیں فقیر بنا دیا جاؤں تو اس اس معنوی عظمت کے سہارے میں جی رہا ہوتا ہوں تو مجھے اس کی اہمیت کچھ نہیں ہو. ہے کہ یہ وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر اختلاف نہیں پیدا ہوتا ہمیشہ اتحادی اتحاد ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب مقابلہ ہوتا ہے دشمن سے تو کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو جس معنی عظمت وہ جی رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے حقیر نظر آتا ہے اس کی کوئی اہمیت ان کے دن میں نہیں ہوتی ایک بڑا عجیب ایک مقبولا نقل کیا ہے کہ جو لوگ شکست کھا رہے تھے شکست جو لوگ کھا رہے تھے ان سے ان میں سے ایک شخص سے پوچھا گیا کہ تم لوگ کیوں شکست کھا رہے ہیں یا لوگ کیوں فتح پا رہے ہیں یعنی مسلمان کیوں فتح پا رہے ہیں اور روم ایران کے لوگ کیوں شکست کر رہے ہیں اس کو سوال ایک شخص سے کیا گیا تو اس نے بتایا اس نے کہا کہ رجلّہ یموت صاحب و ان يموت قبل بننا لڈل کا قومن کلو محب یموت قبل صاحب کسی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم میں ہمیں حرصت یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا ساتھی مرے دشمن جو فوج تھی اس کے ایک فرد نے کہا کہ ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم میں ہمیں حرصت یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میرا ساتھی مرے اپنے کو بچانا اور اپنے ساتھیوں کو ہلاک کرنا اور جب اس کے برس مسلمانوں کا حال یہ ہے تو ان میں حرشت سے چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو موت آ یعنی دشمن کی فوج کا آدمی سب سے پہلے دوسروں کی کو چاہتا ہے کہ وہ مرے میں اپنے کو بچا لے جاؤں جبکہ مسلمانوں کا حال جو شہادت سے سرسار تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں سب سے میرے بروں سب سے پہلے میں مروں تو یہ جو ایمان ہے یہ ایمان اس کو میں نے مصر ایمان کہا یہ ایمان اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ آدمی کو ایمان بطور ڈسکوری کے ملا ہو ایک عظمت کو پانے کے ہم معنی ہو جنت کو دیکھنے کے ہم مانا ہو آخرت کو دیکھنے کے ہم مانا ہو خدا کو دیکھنے کا مانا جب وہ ایمان ملتا ہے تبھی اس کے اندر یہ, یہ حوصلہ اور یہ جذبہ قربانی کا پیدا ہوتا ہے جو خدا کو دیکھ رہا ہو جو جنت کو دیکھ رہا ہو تب ہی یہ ممکن کہ کہ چاہے کہ سب سے پہلے میں مروں سب سے پہلے خدا کیا نام میں لکھا جائے جو دیکھ نہ رہا ہو جو ادھیرے میں بھٹک رہا ہو اب وہ, وہ ایسی قربانی پیش کر سکتا ہے وہ دہی چاہتا ہے کہ دوسرے مرے کٹے میں اپنے کو بچا لے جاؤں دے چاہے گا تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں لوگ ایک واقعہ اس میں لکھا ہے کہ رومیو نے رومیو نے ایک وقت بھیجا مسلم فوج میں ایک سس کو بھیجا ایک شس جو عربی تھا اور ان کے اپنے حلقے کا تھا اس کو بھیجا جو عربی زبان جانتا تھا اور ان کا تم جاؤ تم کو وہ بچان نہیں پائیں گے مسلمانوں کے اندر جا کر کے ان کا پتہ لگاؤ کہ وہ کیسے تو اس جا کر کے دیکھا اور کر کے آیا اور بتایا کہ وہ ایسے اور ایسے اس نے نے کہا دیکھا کہ وہ رات کے روبان ہیں اور دن کے فرسان ہیں راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دل کو گھوڑوں کی پیٹ پر ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے بادشاہ کا لڑکا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے سردار کا لڑکا چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالیں اور اگر ان کے کوئی بڑے آدمی زنا کرے تو اس کا بھی رسب قائم کرے اتنے باصول اتنے پختہ باقردار لوگ ہیں وغیرہ تو اس نے کہا اس کا نام قبقلار لکھا ہے اس میں اس کے سردار رومی سردار نے کہا کہ لائن کن تدقت خیرم میں لقائے ہاؤلائے اللہ ظہر کہ اگر جو تم نے کہا وہ سچ ہے تو زمین کے پیٹ میں چلے جانا بہتر ہے اس سے کہ زمین کے سطح پر ہم کا مقابلہ کرو جن کے اندر یہ صفات ہوں جن کے اندر یہ صفات ہوں جو تم نے بتائی ہیں تو زمین کے سطح پر ان سے مقابلہ کرنا اس سے بہتر ہے کہ ہم زمین کے پتن میں چلے جائیں مطلب ایک مقابلہ کر کے ہم جیت نہیں سکتے ان سے انصاف والے لوگوں سے جیت نہیں سکتے تو ایک اور واقعہ میں پیش کر کے اس سلسلے ختم کروں گا یہ واقعہ ہے وہ جو وقت وہ جو افراد گئے تھے حضرت رفیع اور حضرت اور حضرت مغیرہ یہ تین صاحبان گئے تھے روستم کے دربار میں تو تم میں سے ایک شخص سے روستم نے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو کیا مقصد تمہارا کیا مقصد ہے تمہارا ماں جا بے کس لیے آئے ہو تم ہمارے ملک میں تو انہوں نے جواب دیا یہ جواب ایک عام انسانی جواب نہیں دے سکتا ہے ناممکن ہے کہ ایک عام انسان کی زبان سے کلمات نکلیں اسی کی زبان سے نکلیں گے جس نے خدا کو بطور معرفت کے بطور ڈسکوری کے پایا ہو روایتی ایمان نسلی ایمان اور تلفظ کلمہ والا ایمان کبھی اس کے الفاظ نکال نہیں سکتا ہے آدمی کی زبان سے تو انہوں نے فرمایا اللہ لنخرج من من عبادت اللہ الاسلام اللہ نے ہم کو کھڑا کیا ہے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اور اللہ ہم کو لایا ہے تاکہ ہم جو چاہے جس کو خدا چاہے اس کو ہم بندوں کی عبادت سے نکال کر خدا کی عبادت میں لے جائیں بندوں کی عبادت سے نکال کر خدا کی عبادت میں لے جائیں اور دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی وسعت میں لے جائیں اور دینوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عادل میں لے جائیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا شوری سطح کتنی بلند ہوگی جو آدمی یہ کلمات بول رہا ہے یعنی خود جب تک آپ نے اسلام کو اس سے, سے نہ پایا ہو کہ آپ بندوں کی آباد لے کے خدا کی بعد میں داخل ہوئے ہوں جو خود پہلے جس پر یہ تجربہ گزر چکا ہو وہی یہ کلمہ بول سکتا ہے وہی بول سکتا ہے اسلام کے صحابہ وہ لوگ تھے جن پر یہ تجربہ گزر چکا تھا کہ انہوں نے بندوں کی عبادت کی سطح سے اوپر اٹھ کر خدا کی عبادت میں اپنے کو داخل کیا تبھی یہ کلمہ وہ بول سکے پھر دنیا کی تنگی سے نکل کر اس کی وسعت میں وہ داخل ہو چکے تھے تنگی سے مراد کیا ہے مادہ مادی چیزوں میں جینا اسی کا نام تنگی اور ماد چیزوں سے بلند ہو جانا اسی کا نام استط ہے تو جو آدمی دنیا کے ان چیزوں سے اوپر اٹھ چکا ہو وہی یہ کلمہ بول سکتا ہے جو خود اٹھانا ہو وہ بول نہیں سکتا اس زبان سے کلمہ نکلے گا نہیں پھر اس طریقے سے کہ من جاؤ الدیان اللہ تو اسلام کو جس نے اس حیض سے پایا ہو کہ دوسرے ادیان کے مقابلے میں اس کو دین اسلام ایک عظیم ترین شہ کے طور پر ملا ہو تب یہ ممکن ہے کہ کلمہ اس کی وہاں سے نکلے تو یہ دعوتی کلمہ اور یہ یعنی یہ قوت کلام اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ آدمی مسٹر صحابہ ایمان مسٹر صحابہ ایمان اس کو ملے میری بات ختم ہو گئی لیکن چند لفظوں میں میں پھر اس کا خلاصہ عرض کر چاہتا ہوں آج کے درس میں یہ آیت زیر بحث تھی زیر بتو تھی کہ فعین آمنوں بے مسل ما آمن تم بھی فقطی تتو اگر وہ ایمان لائیں اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو تب انہوں نے ہدایت پائی یہ کس سے کہا گیا تھا یہود سے کہا گیا تھا یعنی ان لوگوں سے جو مومن ہونے کے مدعی تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود خدا کو مانتے تھے یہود پیغمبروں کو مانتے تھے یہود آسمانی کتاب کو مانتے تھے یعنی یہود ان سب چیزوں کو مانتے تھے جس کو آج مسلمان مانتے ہیں خلاصہ یہ ہے ان سب چیزوں کو مانتے تھے وہ منکر نہیں تھے وہ ملحد نہیں, ملحد نہیں تھے وہ لیکن فرمایا کہ مثل یہود ایمان مطلوب نہیں اللہ تعالیٰ کو مثل صحابہ ایمان مطلوب تو جیسا غرض کیا گیا مثل یہود ایمان اور مثل صحابہ ایمان کیا ہے مثل یہود ایمان ہے یعنی وہ ایمان جو صدیوں اور ہزاروں برس کی تاریخ سے جو شخصیتیں مسلم ہو چکی ہیں جن کی عظمتیں قائم ہو چکی ہیں جن کی تاریخ بن چکی ہے ان سے اپنے کو منسوب کر کے سمجھنا کہ ہم بھی مومن ہیں انہیں تاریخ سے منسوب کر کے اپنے کو عظمتوں سے جوڑ کر اپنے آپ کو عازم وقابر سے منسوب کر کے اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہم مومن ہیں ایک ہوتا ہے مثل یہ معلوم اس لیے یہ اور ایک ہوتا ہے کہ حقیقت کو اس کی مجرس سطح پر پہچاننا مجرس سطح پر پہچانے کا معنی کہ خدا یہاں سامنے نہیں ہے پھر بھی ہم خدا کو دیکھ لیں محمد اور ابو بکر و عمر کی عظمتیں ابھی تک تاریخ میں چھپی ہوئی تھیں پھر بھی نے دیکھ لیا اس کو یہ مجرد سطح پر پانا تھا مجرد سطح پر پہچاننا تھا کسی چیز کو کیونکہ ایمان نام ہے مصر صحابہ ایمان نام ہے حقیقت کو مجرد سطح پر پہچاننے کا حق کو اس وقت قبول کرنے کا جب کہ حق کے ساتھ کوئی دباؤ کوئی عظمت کوئی بڑائی کوئی تاریخی یعنی وہ تاریخی عظمتیں شامل نہ ہوئی ہوں کہ اس کے بعد کفار و مشکین بھی ماننے پر مجبور جاتے آپ کو معلوم ہے کہ زمانے میں ایک کتاب چھپی اس میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان بتایا گیا ہے تاریخ کا سب سے بڑا انسان دن ریڈ کتاب مشہور ہے یہ کون کہہ رہا ہے ایک کافر ایک کافر نے یہ کتاب لکھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان کہہ رہا لیکن صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کو سب انسان سمجھا دونوں کا کہنا برابر ہے, یعنی ہارٹ جو ہے کا اس وقت کہہ رہا ہے جبکہ آپ کی عظمت تاریخی طور پر مسلم ہو چکی مانے بغیر چارہ نہیں ہے. تاریخی طور پر آپ کی عظمت مسلم ہو چکی ہے تب وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑے انسان تھے اور ابو عمر نے اور صاحب اکرام نے اس وقت کہا جب کہ آپ کی عظمت ابھی تاریخی طور پر مسلم نہیں ہوئی تھی آپ کی عظمتیں ابھی تاریخ کے پردے میں چھپی ہوئی تھی گیا انہوں نے بیت پار مستقبل دیکھ لیا آپ کی شخصیت کو اور ہارٹ بیت پار حال دیکھ رہا ہے بیت بار حال دیکھنا حقیقتوں کو یہ مصر یہود ایمان ہے بیت پر مستقبل دیکھنا حقیقتوں کو یہ مصل ایمان ہے تو آج بھی یہی امتحان ہے آج بھی حقیقتوں کو مجرد سطح پر پانا ہے آج بھی اور اسی وقت ہمارا ایمان اللہ کی نظر مصر صحابہ ایمان قرار پائے گا مجرد سطح پر حقیقت کو پہچاننے کا مجرد سطح پر حق کو دریافت کرنے کا مجرد سطح پر اللہ تعالیٰ کی ضمتوں میں جینے کا یہ اگر آ ہمارے اندر تبھی گویا ہمارا ایمان صاحبہ ایمان ہو اور اسی وقت وہ اسی وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمارے حق پورے ہوں گے جو نصر صاحبہ ایمان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے حقول کو لہٰذا واسط اللہ علیہ و رکم اللہ